عزیز طلبا کل آپ نے سورت الاخلاص کی مشق کی تھی آئیے آج سورت اللہب کی کرتے بسم اللہ کی مشق کرتے تبت, تبت, تبت ابھی محمود آپ بتائیں گے کہ یہ مد کون سا ہے اور کیوں کر ہوا یہاں مت یہ مد منفصل ہے اور منفصل اس لیے ہے کہ اس کے بعد حرف مد دوسرے کلمے میں ہے شاباش بالکل صحیح اور اس کو ہم جب طویل کریں گے تو تین علیف کے برابر طویل کریں گے ویسے آپ کو اختیار ہے کہ ایک علیف یا دو الف کے برابر بھی کر سکتے ہیں يدا ابی لہب و تبدا جو ہے وہ وصل کی صورت میں جب اگلی آج سے ملانا چاہیں لیکن جب وقت کریں گے یہاں آج ختم ہوتی ہے اور تو علامت وقت متلق کی تو اب با ساکن ہو جائے گا لیکن چونکہ مشدد ہے اس لیے اس کی صفت قلقلہ شد کر کے کریں گے لہ و تب و تب شاباش یہاں لاہ ہے تنمین کے بعد واؤ آ رہا ہے نون ساکن تنمین کا قاعدہ ہے یہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا لہ اتنی دیر ٹھہرے گی آواز و تب و ما اغنا ما اغنا ما اغنا یہ بھی مد منفصل ہے اور مد من منفصل کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ حمزہ بشکل الف آیا کرتا ہے اور یہ چھوٹے مد اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے اس کو بھی آپ تین الف کے برابر اوپر کو کھینچیں گے اور غین حروف مستعلی میں سے ہے پر کر کے پڑھا جاتا ہے ما اونا ما اونا عنہو عنہو یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے ہا حروف حلفی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلفی ہوگا نون پر اظہار ہوگا آن اگر آپ پڑھیں گے آ تو یہ غلط ہے آن ہُال اب باں پر زبر جو ہے وہ وصلی ہے کہ اگر اگلی عیت سے آپ ملا کر پڑھنا چاہیں تو پھر وہ ماں کیسا بسا یا گے لیکن یہاں وقت کریں گے علامت ہے وقف متلقی اور آیت کے ختم ہونے کی باساکر ہو جائے گا سب سیاؤس لوس سواد ذرا موٹا کر کے سیاؤس لیا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے لہذا یہاں تنوین کے نون پر اخفا ہوگا لہ دن وقت کی صورت میں لہب یہاں آیت ختم ہوئی آپ نے وقف کیا لیکن اگر آپ ملانا چاہیں گے اگلے حصے سے تو چونکہ آگے ہے واؤ اور تنوین کے بعد جب واؤ آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے گننے کے ساتھ پھر لاہ دیوں وام مراۃ پڑھیں گے لیکن وقف کیا اور آیت آیت آیت پر وقف کرنا سنت ہے لہٰذا ہم اگلی آیت کو علیحدہ پڑھیں گے وام مرا ایت یہاں وقف ہے وقف مطلق آپ وقف کر سکتے ہیں وامراۃ وقف کی صورت میں ہوگا اور وصل کی صورت میں وامراۃ ہم پڑھیں گے وام مرا ای تو نیم مشدد ہے غنہ کریں گے ہم لا پابی اب یہاں آیت ختم ہوئی جیم علامت وقف جائز کی ہے بات ساکن کر دیں گے ہا پڑھیں گے ہم فی جی فی جی ہا فی جی ہا فی جی دیا ہب لم مس محبوب آپ بتائیں یہاں تنوین کے بعد میم ہے یہاں نوم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں کون سا فائدہ ہے ادغام دا شاباش هبل من مسد هبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم شباش تبت جدى ابي لهب وتب شباش ما ظاہر کر کے پڑھیں اچھی طرح لام کی پیش ظاہر کریں پھر پڑھیں یہاں سے ما کسب ملکل صحیح اس سطر کی تلاوت محبوب اب آپ کیجیے شاباش محمود آخری دو آیتوں کی تلاوت آپ کریں ومو Şabaş.